بہت کے بیان میں تھے اب دو کنکلوڈنگ رکو سورہ مبارکہ کے لقد سمے فکیر المنیہ اللہ نے سن لی ہے بات قول ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں ان میں منافقین بھی شامل ہو سکتے ہیں اور یہودی بھی جب حضور کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے قرض حنسنا دو تو گویا کہ اللہ تو فقیر ہوا پھر محتاج ہوا ہم غنی ہیں, ہم ہیں, ہم ہیں ہمارے پاس دولت ہے سنک تو میں ماں کہا ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے بڑا غصہ ہے اس کے اندر ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے فوراً تو نہیں پکڑتے لیکن ایک وقت آئے گا کہ جس دن انہیں اپنے اس کال کی پوری جو ہے اس کی صدا مل جائے گی اور صرف یہ نہیں قتلہ ہوں وہ حق اور جو ازبیوں کو یہ قتل کرتے رہے ناحق وہ نقول زو کو اور ہم کہیں گے کہ اکچو مزا اس جلا دینے والے سلگتی ہوئی آگ کا زال کا بھی ماں اور یہ سب کچھ ہے تمہارے اپنے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے اللہ گویا کہ پھر یہود کی طرف رخ ہو گیا ہے جیسا کہ اس سور پہ پہلے تھا اس رقو میں انیسویں میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے قید لے لیا تھا اللہ نومنا جو رسول حتا کہ ہم کسی رسول پر ایمان ڈال جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے یہ ابتدائی زمانے میں جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا عہد تفولیت تھا نو انسانی کا تو خرق عادت چیزیں بہت ہوتی تھی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی یہود کے ہاں ابتدائی دور میں کہ اگر کوئی شد قربانی پیش کرتا ہے اللہ کی جناب میں کوئی بچڑا اس نے دبا کیا پیش کر دیا اللہ کے لیے سب کیا نظر کیا ہے تو آسمان پر سے ایک آگ اترتی تھی جو اسے بھسم کر دیتی تھی یہ علامت ہوتی ہے اس کی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی جیسے حابیل اور کابل کے قصے میں ہے کہ دونوں نے کچھ پیش کیا کربا قربان من بلرآخر ایک کی قبول ہو گئی دوسری کی نہیں ہوئی پتہ کیسی چلا آپ اگر قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن پہلے ایسی علامات حصی ہوتی تھی کہ پتہ چل جاتا تھا یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی تو اسی کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم سے تو عہد لے لیا تھا اللہ نے کہ ہم کسی رسول کو جب تک کہ وہ یہ موجودہ نہ دکھائے اس وقت نہیں مانیں گے تو اگر محمد رسول ہے تو یہ موجودہ دکھائے یہ تھی بات جس کا جواب دیا جا رہا ہے نبی سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے واضح موجودوں کے ساتھ کل تم اور وہ موجودہ بھی انہوں نے دکھایا جو تم کہہ رہے ہو پلے میں قتل تم ہو تو تم نے انہیں کیوں قتل کیا ان کن تم سا اگر تم سچے ہو زب کا پھر اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلا دے فکت کچھ رسول قبل تو یہ آپ ہی کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا آپ سے پہلے بھی جو رسول تھے انہیں جھٹلایا گیا گویا کہ یہ تو اس راستے کی ایک عام جو ہے وہ تجربہ ہے جو آپ کو بھی کرنا پڑے گا جو اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے جاؤ بالبنگ وہ بھی آئے تھے واضح نشانیاں لے کر واضح موجدات کے ساتھ وہ زمرے اور صحیفے لے کر بل کتاب المنی اور روشن کتاب لے کر کل نفسائق کل موت ہر سی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ایک دن تو موت آ جائے گی وہ اندما تو فو نہ یوملقیامہ اور دوسری بات تمہیں لازمن تمہارے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے اندما تو وقف نہ قیامت کے دن پمن زیا نار تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے آگ سے بہت خلک جنّ اور داخل کر دیا گیا جنت میں فقط فاص وہ کامیاب ہو گیا اللہم منہم، اللہم منہم، ومن اللہ عمر النامن ہوم اللہ عمر النامن ہوم بحمن حیات تو دنیا اللہ متا اور نہیں ہے دنیا کا یہ سارا ساز و سامان مگر دھوکے کی ٹٹی دھوکے کا سامان اب وہ آئے تاغے جو سورہ بکرا کی انیسویں رکو میں آئی تھی مسبرات صرف یہ کہ سیدھا بدلا ہوا ہے یہاں مجہ کا سیدھا ہے کم ونفو سے کم ہے مسلمانوں دوبارہ کان کھول کے سن لو تمہیں لازمن علمایا جائے گا تمہارے مالوں میں بھی اور تمہارے جانوں میں بھی نقص مل الف سے مسبرات یہ آنا ہے کان کھول کر سن لو یہ پھولوں کی سیز نہیں ہے یہ کانٹوں بڑا بستر ہے جنت لینی ہے تو یہ نہیں ٹھنڈے جھنڈے اور بغیر تکلیفیں اٹھائے تمہیں جنت مل جائے گی اب حاضر تمقت ہو جن والا کسماؤن نے کتاب امن قبل کم امن الزین اشرق ازن کسیرا اور تمہیں لازمند سننی پڑے گی ان لوگوں سے بھی کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان مشرقین سے بھی اذن کثیرہ بڑی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی سنو اور صبر کرو جیسے حضور سے ابتدا میں کہا گیا تھا وسبیر اعلیٰ ہونا واحر ہو ماجویلا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سنیے اور خبر کی اور ہمیں خوب معلوم ہے کسی نے آ کر کہہ دیا مجنون ہے کسی نے کہہ دیا شاعر ہیں کسی نے کہا شاہر ہے کسی نے کہا مشہور ہے بال اکر نا منتقل کو صدروں کا بھی ماں یقول خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں جو کچھ آپ کو سننا پڑ رہا ہے ان کی زبانوں سے اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے لیکن صبر کی وہی بات ہے جو کہی جا رہی ہے مسلمانوں سے میں ان تصوروں بزال کا بن ازم المور اور اگر تم صبر کیے رہو گے ثابت قدم رہو گے اور تتوہ کے رشید اختیار کیے رکھو گے بہن نظال کا بن ازم تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے بھائی رقض اللہ الساک الم تل کتاب اور یاد کرو جب کہ اللہ نے جن کو کتاب دی جی تھی ان سے ایک قور و قرار لیا تھا ایک نساک لیا تھا نہ تم لازمن اسے بازے کرو گے لوگوں کے لیے چھپاؤ گے نہیں تم نے ان کو چھپا لیا ان تو عام کرنے کی شہ ہے نہ تم نہ ہوں ولا تک اسے چھپاؤ گے نہیں فلا مزو مراض اس عہد کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا وسٹروں میں ہی قلیلا اور بڑی ہلکی سی حقیقی قیمت اس کی وصول کر لی پب سماجر تو بہت ہی بری شے ہے جو وہ حاصل کر رہے ہیں جو چیز انہوں نے قبول کی ہے ولاحصب اللہ ندی میں یفرتا اور نہ سمجھے وہ لوگ کہ جو اگر کچھ دے دیتے ہیں کچھ دیکھی کر لیتے ہیں جو کچھ کیا ہے تو اس پر فرح بہت اینٹ رہے ہیں اینٹ رہے ہیں اکڑ رہے ہیں ہم نے یہ کچھ کر دیا ہے بہ یوہ یوہ مدو بھمانب اور اس سے بھی اگلا درجہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال آج کل کے دور میں اسپاس نامے ہوتے ہیں فلاں صاحب آئے اسپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے جو ان کے کہیں ساتھ پشتوں میں بھی کوئی کام ان سے نہ ہوا ہو وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال کر یہ جو چاپلوسی ہوتی ہے تو وہ پسند کرتے ہیں اس کو وہ یو ہی مونگ عالم یا فاجو جو کچھ کیا ہی نہیں اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے اگر کچھ کر لیا تو کہہ لیں کہ اس کا تو ڈڑورا پیٹیں گے اس کو تو شائع کریں گے اس کا جو بھی ہوگا دن کی چوٹ بیان کریں گے اس سے بھی آگے بڑھ کر جو کیا نہیں اس پہ تعریف چاہتے ہیں فلاں سب نہ میں وفاظت من العذاب تو بچ سمجھنا ان کے بارے میں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے و لہوم عذاب الدیب اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ولی اللہ ملک سواوات ولہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی پاتشاہی و اللہ اللہ الشین قدیم اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اب آ ہے وہ آخری رکو جو قرآن منید کے عظیم ترین مقامات میں سے اس کی پہلی چھ آیتیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جس شب میں یہ نازل ہوئی ہیں تو پوری رات حضور پر رقط آ رہی آپ کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے روتے رہے جب آئے حضرت بلال صبح کے وقت جگانے کے لیے نماز کی اطلاع دینے کے نماز کا تیار ہے تو جب آپ کو دیکھا کہ آپ پر یہ جو ہے تاری ہے رقت تو پوچھا کیا وجہ ہے تو پھر آپ نے فرمایا آج مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی یعنی وہ رقط جو ہے وہ شکر کے جذبے کے تحت تھی اتنی عظیم آیات یہ نوٹ کیجئے یہ بیسواں رکو شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران کا اور بیسویں رقو کی پہلی آئے سورہ بقرہ میں کیا تھی ان نفی خلق سماوات وبتلا فل نہ وہ آیت الیات اسی کا خلاصہ ہے یہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں لایات الیہل الباب ہوش مند لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں وہ آج ختم ہوئی تھی لایات یا قلور ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے یا الباب یہ پہلا قدم ہے ہدایت کا کہ کائنات کو دیکھو کھول آنکھ زمیں دیکھ بھلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ یہ سب آیات علایاں ہیں ان کو دیکھو اللہ کو پہچانو اگلا قدم کیا ہے جب اللہ کو پہچان لیا اب اسے یاد رکھو اللہ جینہ اللہ قیام و بکور مہاجاج نوبین جو یاد رکھتے ہیں ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کا کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی وہ یا تفک کروں رفیقت کے سباب اور مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں وہ ایک دوسرے نتیج تک پہنچتے ہیں پکار اٹھتے ہیں خلقت با خلق باطلا اے رب ایرب نے یہ سب کچھ بیکار تو پیدا نہیں کیا ہے بے مقصد تو پیدا نہیں کیا ہے اور پھر ذہن ان کا منتقل ہوتا ہے اپنی طرف ہمارا مقصد کیا ہے میں اس لیے پیدا کیا گیا میری زندگی بس یہی ہے کھاؤ پیو اور آج اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو کیا مقصد ہوا زندگی کا معلوم ہوا کہ نہیں تو خلا ہے انسانی اعمال کے نتیجے نکلنے چاہیے نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے اس دنیا میں جو نہیں ملتا اکثر نیکوکاروں جو ہے وہ دنیا میں فاقوں میں رہتے ہیں اور بدکار جو ہے وہ عیش کرتے تو کوئی اور زندگی ہونی چاہیے کوئی اور دنیا ہونی چاہیے کہ جس میں بھرپور بدلہ مل جائے مکافا کے عمل کو لہذا وہ کہہ اٹھتے ہیں صبح نہ عذاب النار پاک ہے تیری ذات تو اے اللہ ہمیں اس دوسری زندگی میں جو آزاد پورے تیار کر رکھا ہے جہنم کا اسے بچا ربنا اندلار ان فقت افضل اے اللہ جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں اسے تو رسوا کر دیا ومال من امین اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے ربنا ان سمے نہ اب ایمان باللہ ایمان بالآخرت کے بعد اب ایسے لوگوں کے دلوں کے کانوں میں جب کسی نبی کی آواز آتی ہے رسول کی پکار آتی ہے تو لبا کہتے ہیں فوراً یہ بھی لگاتے کہ حضرت نے فوری طور پر دعوت قبول کر لی اس لیے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تک تو خود پہنچ چکے تھے جو میں نے سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کو سمجھ لیجئے کہ جو شخص انول الباغ میں سے ہوشمند لوگوں میں سے یہاں تک پہنچ چکا ہے اپنی سلامتی تباہ سلامتی عقل سلامتی فطرت کے نتیجے میں اللہ کو پہچان لیا آخرت کو پہچان لیا اب اس کے بعد مثالت عہد نسرات المستقیب یہاں بھی یہ ہے کہ اب ایسے شخص کے سامنے اگر کسی نبی کی دعوت آئے گی اس کا رد عمل کیا ہوگا ربنا اندنا سمینا منادی اے رب ہمارے ہم نے ایک ندا کرنے والے پکارنے والے کی پکار کو سنا کوئی ایمان کی صدا لگا رہا تھا ایمان کی ندا دے رہا تھا خدا میں نو کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر فا منا تو ایرب ہمارے ہم ایمان دیا ہے اب یہاں سے دیکھیے یہ دعا عظیم ترین دعا یہ جو سرح بکرا کے آخر میں آئی تھی یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بعض پہلوؤں سے یہ دعا اس سے کہیں زیادہ عظیم کر رہے رب بنا فخر بنا دنا پیسہ ہے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے بب فرنا صحیح اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے نا ہم کے دھبے بھی دھو دے اور ہمارے دامن کردار کے جو داغ ہیں ان کو بھی صاف کر دے متوفنا تب فن اور ہمیں وفاد دیجیے اپنے نیک وکار وفادار بندوں کے ساتھ نہمنا واق کرنے والا روسو نے اور ایرب ہمارے ہمیں دیجو وہ سب کچھ جس کا ت نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے بلا تومل کے عامہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجو ان نہ لاتیاد یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے ہمیں شک ہے تو اس بات میں ہے کہ آیا ہم تیرے ان وادوں کے مستار ثابت ہو سکیں گے یا نہیں اہذا تو اپنی تاز سے ہماری کوتاہیوں پر پڑھنا پوشش کیجیے اور ہمیں دے دیجیے وہ سب کچھ جو تون نے وعدہ کیا ہے رسولوں کے ذریعے سے اب یہ ہے دعا کی قبولیت کی انتہا فوراً اس دعا کے بعد قبولیت اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی انی لاجی وامل کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں میں ذکر کا ہوں سا کا وہ مردوں کا عورت بعض حکم ممباز تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو ایک ہی باپ کے نسخے سے بیٹا اور بیٹی اور ایک ہی ماں کے رحم میں پلی ہے بیٹی بھی اور بیٹا بھی فل نظینہ ہاجروں تم میرے وہ بندے اور اے میرے وہ بندوں جنہوں نے یہ یہ کام کیے میرے لیے فل نظینہ جنہوں نے ہجرت کی وہ اس رجو جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے وہ وضوفی سبھی جنہیں میری راہ میں ازائیں پہنچائی گئی وقاتلو اور انہوں نے میری راہ میں جنگ کی وہ جانے بھی دے دی قتل ہو گئے لو کفران ستے ہی کوئی شک ہی نہیں لاز میں ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا ان کے نام آمال میں کوئی ڈھبے ہوں گے انہیں بھی دھو دوں گا بولا ان خلنگ نہ ہم جناتی تجری منتاہ اور داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے مہرے بہتی ہیں سباب امن اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے اللہ ثواب اور یقین اچھا بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے اب اس کے بعد جو چار آیتیں رہ گئی پانچ آیتیں یہ پھر ایک کنکلوڈنگ ہے تمام پر کیونکہ اس وقت اس صورت میں کچھ یہود کا ذکر ہوا نصارہ کا اہل کتاب کا اہل ایمان کا مشرقین کا بھی یا یگ نقط اکل نہ کفڑوں پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اور سازشیں کر رہے ہیں اور جمیتیں فراہم کر رہے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے اس سے آپ دھوکے میں نہ آئے ہیں ان کی طاقت کے بارے میں کہیں آپ مروب نہ ہو جائیں لا یو انتقب الجین کلیل یہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے انہیں ساروں سامان دے دیا ہے سما ماوا جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ تو جہنم ہی ہے وبی سلم اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے لاکم الدینت پکور ابا اس کے برقس جن لوگوں نے اللہ کا اپنے رب کا تقوی اختیار کیا لہوم جنات ان تدمی انتہا تھا لہر و ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے دامن میں نبییاں بیٹھی ہوں گی اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے نوز المن اند اللہ اور یہ بھی ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے نوز وما اللہ خیر البرا اور مزید جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے یہ نوٹ کر جو میں نے وہ حدیث الفاظ بار بار سنائے کہ جنت کی اصل نعمتیں وہ ہے ماں الراست ولا خطرہ بشر یہ جو کچھ قرآن میں ذکر ہے یہ رزول ہے ابتدائی مہمان نوازی ہے وہ ان من عالم کتاب ہے وما عمز <عِلَيْكُم> اللہ اور اہل کتاب میں وہ بھی ہے اچھے لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی وما عزلہ <عِلَيْكُم> اور اس پر بھی جو تم پر کیا گیا وما <عِلَيْكُم> اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا اللہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے عزت کرتے ہیں عاجزی اور توازوت مرتے ہیں لا یشترب آیات اللہ صبل القلیلہ وہ اللہ کی آیات کو حقیقی قیمتوں پر فروخت نہیں کرتے وہ لائے طلّم اجرم اندر رب یقیناً ایسے لوگوں کا عجیب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے ان اللہ سری الحساب یقیناً اللہ تعالی حساب لینے میں دیر نہیں لگاتا آخری آیت پھر بہت جامع ہے یا من اہل ایمان اس میں رو سبر کرو بساب رو سبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ مسابرت جو ہے باب بفالا اس میں مقابلہ آتا ہے ایک تو ہے صبر کرنا ہے ایک صبر وہ بھی تو کر رہے ہیں نا ایم سے تم فقط بسر قومہ بس لو تمہیں چرکا آج لگا ہے ایک سال پہلے انہیں چرکا لگا تھا ستر مارے گئے تھے اور وہ ایک سال کے اندر پھر آگے چڑھائی کر کے تو تم اپنا دل جو ہے گمگین کر کے کیوں بیٹھے ہو تو تمہیں تو ان سے بڑھ کر صبر کرنا ہے ان سے بڑھ کر قربانیاں دینی ہے تبھی تو تم ادر حقیقت اللہ تعالیٰ کے صحیح وفادار ثابت ہو گئے یا رابطوں رابطوں رابطہ جو ہے پہلے کو بھی کہتے ہیں اور یہ کہ رب نظم ڈسپلن مضبوط مربوط وہ جو آیا حتی اذا تم و تم فی الب تم نے ڈھیلا کیا اپنا نظم تم نے جو ہے وہ سب و تعب کبھی کی لہذا تمہارے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا آ گئی یا یو لگین آ اسبرو میں رو اہل ایمان صبر پر جاگو جی رہو اور صبر کے مقابلے میں دوسروں سے آگے نکل جاؤ ورابطو اور تربوط رہو اللہ تفول اور آخری اور اہم ترین چیز اللہ کا تقبہ اختیار کیے رکھو تاکہ تم فلا پاؤ یہ سب کچھ کرو گے تو فلاں ملے گی ایسے ہی گھر بیٹھے فلاں نہیں ملتی بارک اللہ علی ملک قرآن راظیم و دفاع نہیں میاں کمبلایا کہ بس لکھ